شہید خالق و کلنی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید میں نجواب آداب, آداب, آداب, آداب مشاورت آداب مشاورت آداب مشاورت اس لیے بیان دیے گئے کہ انہوں نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کیے یا نہیں منافع کی قوم نے پوشیدہ پوشیدہ مشورے کی رات کو کہ کیسے تہمت مطلب لگیا جائے کیا کچھ کیا جائے تو فرمایا مشاورت کے کچھ آداب ہوتے ہیں فرمایا لا خیرفی کثیر میں نجواہ ہوں نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں نجوا کہتے ہیں سرگوشی نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشی میں جو ہی لوگ دیکھو نا سرگوشی کرتے ہوئے غلط عام طور پہ سرگوشی کرتے ہیں ایک کانوں میں باتیں کرتے ہیں سرگوشی ہے کانوں میں بات کرنا کوئی سرے کی بیٹھے کہ نا وہ رضوانی کہہ لیا ہے خوش بس ہاں نجواد ہے مانا خوش خوش خوش خوش فرمایا نہیں بھلائی ان کی اکثر سرگوشی میں اکثر سرگوشیاں غلط ہوتی ہیں ہاں مگر وہ شاہ کے حکم کرے کس کا صدقے کا صدقے کا حکم جو کرے نا وہ سرگوشی بڑی اچھی ہوتی ہے ایک بزرگ تھے میرے انہوں نے کہا مسجد میں نے بنوانی ہے گھر لیکن پیسہ ایک نہیں میں نے کہا اللہ کریم ہے کرم فرمائے گا تو میرا ایک دوست تھا نیلا مجھ کو میں نے کہا آپ کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے سرگوشی کی علیحدہ کر کے میں نے کہا فلان جگہ مسجد بنانی ہے تیرے ذمہ کرنا حاضر مسجد کرتے مختصر تھی چھوٹی تھی ان دن وہ بیس پچیس ہزار روپیہ بڑی مشکل سے لگا ہوا الحمدللہ بن گئی تو حکم کرے کہ اس کا جی صدے کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے سرگوشی کو یا کس کا نیکی کا حکم کرے نیکی کی بھی میں مثال دوں میری قوم جو ہے نا پہلے سو جہالت کے دور میں چلی گئی اب الحمدللہ آدھی قوم سدھر گئی ہے حافظ عالم بن گئے ہیں کافی تو وہ مریض جو تھے نا ان کے پیر بد آتی تھے وہ آتے تھے لیکن میری عادت ہے کہ میں ان کو بھی ملتا جیسے وہ ان کو پیسے دیتے میں بھی ان کو پیسے دے دیتا میں اس سے خوش ہوتے پھر لوگوں کو کہتے ہے تو وہ ہابی لیکن اچھا وہ بھی ہے اس کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھایا کرو تو بڑا پیر فوت ہو گیا اس کی داڑھی تھی نماز پڑھتا تھا اب اس کا بیٹا جانشین ہوا لے وہ کیا تھا داڑھی منڈا تھا نماز تو پڑھتا تھا لیکن ڈاڑھی تو میں گیا تعزیت کرنے کے لیے پھر ان کو کہا حضرت ایک سرگوشی کرنی آپ کے ساتھ حرد ہی کر ٹھیک ہے علیحد لے گیا میں نے کہا دیکھا آپ ابے کے جانشین ہیں اور داڑھی منڈا پیے تو نہیں ہوتا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وراثت چلی ہے پھر آپ سید بھی ہیں سید بھی تھا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب وعدہ ہے مشت داری رکھا ہوا۔ اس وقت سے اس نے ڈالی وہ چرگا لی اور میں اس کے لیے اب بھی دعا کرتا ہوں کہ میری بات اس نے مان لی وہ اتنا سخت بیتی بھی نہیں تھا کوئی مجبور تھا مریضوں جو مریض جمعہ نماز میرے پیچھے آ کے پڑتا جب کبھی اس کو موقع ملتا تو میں کہتا ہوں اپنے جو بندوں کو گے دیکھو ایک بدا کے سنگا پیر تھا چاہے سخت نہیں تھا اس نے فوراً میری بات مان لی ایک اور شاگرد میرے پاس آیا وہ چھوٹی ڈاڑی اس کی کہنے کہا استاد جی میں نے رات کو خواب دیکھا آپ مجھے اکیلے لے گئے اور کان میں کوئی بات کر رہے ہو میں نے کہا یہی بات کر رہا ہوں تیری چھوٹی ڈاڑی ہے اس کو مکمل کر رہے ابھی بھی ایک ساتھی عمرے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو میں نے کہا کہ حسین بن کے جاؤ حضرت کی بارگاہ میں حسین بن کے جاؤ ڈالیوں سے چھوڑ باپ میرا یہ کہنا تھا کہ زار و زار رونے لگا ابھی ابھی ایک ہفتہ اس سے کچھ غائد ہوا ہے کہنے لگا وعدہ ہے ابھی میں گیا نا جمعہ پہ ابھی کی بات ہے کہنے لگا وعدہ ہے اب میں پوری ڈالی رکھوں گا موش ڈالی اور وہ تقریباً پہنچ گیا ہوگا وہاں حضرت کے باہر گاؤں میں پہنچ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لوگ داڑھی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ داڑھی فرض عملی ہے کیا ہاں واجب ہے وہی معنی جو فرض عملی ہے چلیے جی؟ تو فرمایا یہ سرگوشی کیا کرو مگر وہ شاخ کے حکم کرتا ہے صدقے کا یا کس کا نیکی کا اور اصلاح بیندا یا لوگوں کے درمیان کا اصلاح کا میرے ایک شاگرد کا بیٹا وزیر بنا تھا ہمارے علاقے کے اندر صوبائی وزیر بنا تھا تو اس نے مجھے کہا یعنی میرے شاگرد کا بھی بیٹا تھا تو میں, میں دادا ہوا نا اس وزیر کا تو مجھے کہنے لگا کہ کام میں نے کہا کام ہے میں اکیلا لے گیا میں نے کہا اکیلے کام اس نے سمجھا اپنا کام بکائے گا میں نے کہا یہ تیرا فلاں رشتے دار جو ہے نا لڑکا یہ بیے ہے اس کی ملازمت نہیں ہو رہی بچہ بڑا شریف ہے نمازی ہے ڈاڑھی ہے اس کی ملازمت لگا دیں تو وہ استاد جی وہ اپنا کام نہ بتایا میں نے کہا میں اپنا کام نہیں بتاتا وزیر شزیروں کو یہ تیری قوم کا ہے تیرا رشتہ دار ہے قریبی ہے آ نیک ہے بچہ ایسے آوارہ پھر رہا ہے اس کی ملازمت لگاؤں لگ گئی اس کی میں اپنا ذاتی کام نہیں بتاتا حالانکہ اچھے اچھے آدمی ہیں میرے دوست ہیں کبھی ان کو ذاتی کام نہیں بتایا اچھا جی میں فلدا لے اور وہ شخص کے کرتا ہے یہ کام بشارت لکھو جی اصلاح بیر الناس کا معنی میں نے کیا ہے نا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو سرگوشی کرو وہ ٹھیک ہے امیجا. ایک آدمی کو ادھر لے جاؤ بھئی صلح کر لے دوسرے کو لے جاؤ صلح کر لے صلح اچھی بات ہے پل اور شاخ شا شا کرتا ہے یہ کام واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے بس عنقریب دیں گے ہم اس باجر عظیم وامو شاہ کے, کے رسول انجام شزوز انجام شزوز شزوز کہتے ہیں علیحدگی کو شزوز کس کو کہتے ہیں علیحدہ ہو جانا اکیلا ہو جانا من شزہ فی فنار میرے حضرت فرمات ہیں علیکم بالجماعت تم اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ شامل رکھو شزوز نہ اختیار کرو من شزہ فی فنار جو علیحدہ ہوتا ہے جماعت سے اس کو علیحدہ کر کے ڈالا جائے گا نار کے اندر ایک طالب بلم کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد بڑے محقق ہیں ارے میاں کیسے محقق ہیں وہ جی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور مولو کن مسائل کا پتا ہی نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور دلائل کی بچھاڑ کر دیتے ہیں میں نے کہا تیرے استاد پھر محقق نہیں ملے دیں کیا جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے خلاف جو نئے نئے مسائل نکالتے ہیں ان کے خلاف عورت پہ دلائل وہ ملحید ہیں محقق نہیں میرے عزیز میں بار بار تاکید کروں گا آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نشانہ رکھیں سمجھا جی آہ. یہی مسئلہ برحق ہے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کون کر رہے ہیں عکابیرے جو بند ہیں یہی ہیں اہل سنت والجماعت سمجھے جی خیال کرنا اپنی طرف سے کوئی میں تفاثیر کے مطالعے بہت کرتا ہوں پہلے کرتا رہا اب تو کچھ کم کر دیے ہیں لیکن مختلف اقوال میں سے پھر میں کہاں آ کے ٹھہرتا ہوں حضرت تھانوی پہ بیان القرآن تفسیر عثمانی پہ مولانا ادریس اسکانی جو ہمارے دیو بندی ہیں نا ان کی تحقیق کو ہر پہ آخر سمجھتا ہوں مطالعہ خوب کرتا ہوں لیکن ہر پیاخر میرے لیے ان کی ہوتی شاہ جی میرے عزیز کہاں پہنچ گئے جی انجام شزوز لکھا ہے شزوز نہ تختیار کرنا اور وہ شخص کے مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی واسطے اس کو ہدایا بھائی حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا حضور کی مخالفت کا کیسے پتہ چلے گا اس کی تشریح دیکھو آگے ہے وا یتہ بےغیر صبیل وہ میں نے اور چلتا ہے مومنین کی راہ کے علاوہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو اکابر گزرے ہیں علماء محققین اور مرشد کامل یہ مومن تھے یا نہیں تھے تو ان تمام مومنین کی راہ چھوڑ کے اپنی راہ پیار کرتا ہے آپ کے کراچی کے اندر ہیں کوئی جماعت المسلمین ہے دوسری جماعتیں ہیں کپٹن کی وغیرہ وغیرہ یا ہمارے ان سارے بزرگوں کو کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں انہوں, انہوں نے اگر وہ کافر ہیں تو قرآن کیسے صحیح ہے قرآن ان کے ذریعے پہنچا ہے یا نہیں یا کافر کے کا ذریعے قرآن پہنچا تو جو کافر ہیں قرآن میں بھی خالت مرد کر ہوتا انہوں نے تو حضور کی مخالفت کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ چلتا ہے غیر صبیر مومنیر جو مومن چلے آ رہے ہیں کرن در کرن ان کی راہ چھوڑ کے دوسری رائے پیار کرتا ہے یہ مخالف ہے ان کا نول ہی مات گے اس کو جاں ہی پھرے گا چترب مہار اور داخل کریں گے اس کو جہنم کے اندر اور برا ہے ٹھکانہ اب یہ بات سمجھ گئی یا نہیں تو جب کہا گیا کہ مومنین کی راہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ کس کا مخالف ہے سور کا مخالف ہے تو اجماع حجت ہوا یا نہیں بھائی مومن جس چیز کے اوپر قائم ہو گئے وہ کیا ہے اجماع ہے امام شاہ فی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اجماع مسلمین کا ہے اجت ہے اور مسلمین کا اجماع ہوگا علماء کا علماء محقق ہے نا مسائل میں میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے اور وہ ایک علاج کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہونا چاہیے بیماری کا تو یہ ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہوگا یا نہیں سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ علاج ہو لیکن ایک کہتا ہے کہ علاج نہ ہو تو اس کو جوتے مار کے بھگا دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے وہ تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے کہ یہ علاج ہو بے وقوع تو یہ کیا کہتا ہے تو جب ڈاکٹروں کا اجماع حجت ہے اسی طرح انجینئر ہیں انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تعمیر اس طرح بنائی جائے تو تمام انجینئر ایک طرف ہیں ایک انجینئر مخالفت کرتا ہے تو اس کو جوتے نہیں ماریں گے کہ سب انجینئروں کا اتفاق ہے تو جب وہ ہو جاتے ہیں تو علماء کرام کا اجماع حج نہیں ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس بات کے اوپر کہ مرزائی دائرۂ اسلام سے کیا ہے خارج ہیں آپ کی سمبلی نے بھی ان کو خارج کر دیا ہے اسی طرح منکرین حدیث پہ بھی اجماع ہے. علماء کرام حدیث کا منکرین جی. کا بھی تخویف اخروی برائے مشرقین تخویف اخروی برائے مشرقین شرک کی بات کیوں چلی آ رہی تھی پہلے تو چوری کی بات تھی وہ اس لیے وہ منافق تھا نا بھائی مان تو تھا یا بشیر تھا اس منافق کے خلاف جب فیصلہ کیا نا حضرت نے تو مرتد ہو کے بھاگ گیا منافق جو پہلے تھا اب ظاہر ظہور کافر ہو کے بھاگ گیا مکہ کہاں چڑھا گیا وہاں کرتا رہا خدا کی قدرت تھا تو وہ چور وہ ایک جگہ وہ چوری کر رہا تھا نق و کر رہا تھا تو دیوار تھی ذرا کمزور کچی وہ دیوار گری وہاں مر گیا مکے پاک کے اندر اس لیے اب شرک کی بھی تردید کی جا رہی ہے کیونکہ مشرک ہو گیا تھا نا وہ کہ تخویف و خروی رہا مشرکی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جا ساتھ اس کے اور بخش دیتا ہے اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالی اس کا کرم ہے اور جس نے شرک کیا تھا اللہ کے پاستا کہ گمراہ ہو گیا گمراہی بھائی میرے محترم ذرا غور پر ایک آدمی مشرقہ ہے نا تو اپنی زندگی میں شرک سے طائب ہو جاتا ہے تو توبہ کیا اس کی قبول ہے شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے دوسری ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش قیامت میں نہیں فرمائیں گے شرک کے اندر موت ہی باگرہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے اوپر اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ کریم میں چاہیں تو بالکل ہی بخش دیں چاہیں دھول میں ڈالیں کچھ عرصے کے لیے چاہیں بالکل بخش دیں لیکن شرک کو, کو نہیں بخشیں گے قیامت کے دن ایسم آ دنیا میں توبہ ہوا کر لیں شرک کی آلام جو مرے گا اس کے بچے نہیں ہوگا اچھا جی حضرت یاد و نا مندون من ہی اللہ اناسا یہاں پہنچ گیا جی نفی شرک اعتقادی نفی شرک اعتقادی ایک بھائی شرک فیل ہوتا ہے اے جیسے نظر و نیاز غیر کی دینی تحریمات وغیرہ اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی کہ کسی کے متعلق اعتقاد رکھنا کہ وہ عالم الغیب ہے اللہ کے سوا اور ہماری پکاروں کو سنتا ہے سمجھا تو یہ ہے شرک اعتقادی اعتقاد میں خلل آ گیا ہماری پکاریں سنتا ہے مدد کرتا ہے پر میں یا من مندون ہی اللہ نہیں پکارتے یہ مشرک یا نہیں پوجا کرتے یہ مشرک سوائے اللہ تعالیٰ کے مگر کس کی منصو کی میرے عزیز یہ جو مشرق بت بناتے تھے نا مشرق ان بتوں میں کوئی بت ایسے تھے جو مردوں کی شکل میں ہوتے کس کی شکل میں اور کئی کئی بت ایسے ہوتے تھے جو عورتوں کی شکل میں ہوتے تھے عورتیں بھی ان کی پیرانی گزری ہے نا نہ پیرانی عورتوں کی شکل پہ ہوتے پھر ان کی بھی پوجا کرتے تھے پکارتے تھے چنانچہ مکے پاک کے اندر یہ لات منات یہ دو بت جو تھے وہ تو مرد کی شکل میں تھے لیکن عزا بت سنتے ہو نا عزا یہ ایک پری کی شکل کے اندر بت تھا تو عورت کا بت ہوا نہیں تو اس کو بھی پکارتے تھے پوجا کرتے تھے اسی طرح میرے عزیز رام چندر جی اور سیتا جی رام چندر جی گزرا ہے یہ ہندوستان کے اندر انڈیا کے اندر پرانا گزرا ہے ان کا اس کا بت بناتے تھے وہ مرد تھا اور سیتا کون تھی عورت تھی یہ ہندوستان کے بناتے تھے اب تو ادھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سنترےپن کے اندر جب ہم گرفتار ہوئے تھے ادھر سینٹرل جیل کے اندر تاریخ ختم کے اندر تو ایک لکشمی بلڈنگ تھی پرانی کراچی کے اندر بولٹن مارکیٹ کی طرف اس بلڈنگ کا نام تھا لکشمی بلڈنگ اور لکشمی کا بت تھا باقاعدہ بنا ہوا اس بلڈنگ کے اوپر وہ ہندو نے بت بنا دیا تھا تمہاری کراچی کے اندر اس کی پوجا کرتے تھے ایسے ایسے نظر اب میں رکھا نہیں آئے ایسے سنا تھا آپ نے کو لکشمی بلڈنگ سنی ہے نا بلڈنگ سنی ہوگی لیکن بت میں نے دیکھا تھا اس وقت تھا اب ختم ہے تو اب یہ مشرق لوگ جو ہیں نا عورتوں کے بت بنا کے بھی ان کی کیا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا واہ واہ ایسے نکمے لوگ مرد تو مرد عورتوں گئی تو میں نہ چھوڑا کہ ان کو بھی معبود بنا لیا یہ زیادہ کباہک ہے یا نہیں زیادہ کباہک ہے دیکھو یا دونا مندون اللہ نہیں پکارتے یا نہیں پوجا کرتے اللہ کے سوا مگر مانسوں کی اور حقیقت کے اندر یہ پوجا کرتے ہیں شیطان کی کس کی کیوں ایک تو شیطان ان کو ورغلاتا ہے کہ شرک کرو دوسرا کل میں نے عرض کیا کہ جہاں بدھ پرستی ہوتی ہے یا غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں شیاطین کافی ہوتے ہیں آوازیں کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور حقیقت میں نہیں پکارتے مگر شیطان اس کو سرکش کو اب اس کی میں دلیل بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں لکھ لو کانا یاد خلوف شیطان داخل ہوتا تھا کانا یاد خلوفی اجوا فل اس کانا یاد خلوفی اجوا فل شیتان جو تھا نا وہ بتوں کے پیٹ میں چلا جاتا تھا کہاں چلا جاتا تھا بتوں کے پیٹ میں کہتا تھا نا بت کو پکارتا تھا کہ حضرت صاحب میری مدد کرو تو شیتان اندر سے کہتا تھا ہوں ہوں کیا کہتا آ یعنی تیری مدد کرتا ہو جیسے کل میں نے کہا وہ کے اندر سے ہوں کر رہا تھا <laughs> کانج خلوفی اجوا فلسنام فیت کلام دا تو پکارنے والے کے ساتھ وہ بات کرتا تھا فیط کلّم داعہ آپ دیکھو جی بیر عزیز حوالہ بھی لکھو تفسیر بحر محیط www.shahideislam.com تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفح دو سو باون تفسیر بحر محیط جلد نمبر تین صفح دو سو باون یہ میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہاں شیطان ہوتا ہے جواب دیتا ہے بعض بعض مشرقی نے خود مجھے کہا تھا مشرقوں نے کہا کہ ہمیں جواب ملتا ہے پکارتے ہیں اس لیے میں نے حوالہ لکھا ہے اور نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان سرکش کو لانت کی اس کے اوپر اللہ نے شیطان یعنی بلون کو پکارتے ہیں وہ کالا اداوت کا بیان اداوت شیطان جب اللہ نے شیطان کو بلون کیا نا تو کہا شیطان نے البتہ ضرور لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ مقرر شدہ شیطان بلون ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں اکیلا دو میں نہیں جاؤں گا تیرے بندوں سے ایک بڑا حصہ لے کے جاؤں گا ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر ہوگا اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تیرے بندوں کو ساتھ لے جاؤں گا دوسرا معنی یہ ہے کہ تیرے بندوں سے اپنا حصہ لیتا رہوں گا ایک غیر اللہ کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں حقیقت میں کس کی نظر و نیاد ہے کہ یہی نظر و نیاز سے. والا وزی لن یہ تفصیل ہے تفصیل ماکبال کیسے حصہ لوں گا ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں نیچے فل عقائد لکھو ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقائد میں والا و منی ان اور امیدیں دلاؤں گا ان کو گناہوں گی معافی کی امیدیں دلاؤں گا گمراہ کروں گا عقائد میں اور امیدیں دلاؤں گا ان کو ترا معافی دے امید ایسے شیطان کہہ دو شراب پی لو تھوڑی پی لو یہ ہاضمہ بھی ہو جائے گا قوت باہ کا بھی پیدا ہوگا یہ پہلے تو امید درائی لیکن قوت باہ دھوڑ ہوتی ہے جب شرابی بن جاتا ہے پھر نا ہو جاتا ہے قوت باہ ختم ہو جاتی ہے تجربہ ہے حکم آتا والمر النحم اور البتہ ضرور حکم کروں گا من کو پس ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے جانوروں کے کان کاٹتے تھے یا نہیں ایسے کاٹتے تھے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ چار قسم کے جانور تھے صاحبہ بحیرہ وسیلا ہاں ان کو بتوں کے نام کر دیتے تھے نہ ان کا گوشت کھاتے نہ دودھ پیتے اور ان کی نشانی یہ ہوتی کہ کیا کر دیتے کان کاٹ ضرور کاٹیں گے کان جانوروں کے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمارا محاورہ ہے کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا بدماش ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی کان کاٹ ڈالے وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بدماشی میں چلا گیا کہ جانوروں کے بھی کان کاٹ لیں یہ بھی معنی ہے بالا آپ نہ ہوں اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو پالا جو اللہ۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے اے مانا لکھ لو خالق اللہ میں صورت اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے میں حکم کروں گا ان کو تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو کیا کریں گے بگاڑیں گے اے تو جانوروں کے کان کاٹ دیے تو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا یا نہیں بگاڑا دوسرا یہ ڈاڑھی مڈادی کیا حالانکہ ڈاڑھی سبحان اللہ حدیث پاک میں آتا ہے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ مزین کیا زین رجالہ بلحا داڑھی کے ساتھ کیا مزین کیا مردوں کو سمجھے نہیں کیا تو حادشے پہ لکھ لو جی کہ یغیر انہ خلق اللہ کے اندر ڈاڑھی منڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے جو ڈاڑھی منڈواتا ہے وہ یہی عمل کر رہا ہے فلا یہ خلق اللہ والا شیطان کے پنجے میں آ گیا ہے ڈاڑھی منڈوانا بھی اس تغیر میں داخل ہے دو تفسیروں کا حوالہ لکھو بیان القرآن اور تفسیر عثمانی دونوں بڑے بزرگ ہیں بامت طاخری شیطان رفاقت شیطان کا انجام اور جو بناتا ہے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے پاس تا تباہ ہو گیا تباہی واضح جائے وعدہ دیتا ہے ان کو عقائد میں برے وعدے وہ یمنی ہم امیدیں دلاتا ان کو امال میں اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکھے کا الائے کا ماباہم جہنم انجام مشرقین یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہ پائیں گے سے بھاگنے کی جگہ اب مشرقین کے انجام کے بعد مومنین کو بھی ہے جو ایمان لائے عمل کی اچھے داخل کرنے ان کو بہشت اندار تجری میں انتہات انہار دی نفیہ عبادہ پڑا ہوا ہے یہ وعدہ اللہ کا سچا اور کون زیادہ سچا اللہ سے بہت بار بات کے لائے سب امانی یہ قوم یہ زجر ہے ایک دفع جی حضور کی خدمت کے اندار اہل کتاب بھی بیٹھے ہوئے تھے مومن بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی مومن کہتے تھے کہ ہم بیشتی ہیں اور اہل کتاب کیا کہنے لگے ہم بیشتی ہیں کہ ہمارے نبی قدیم ہماری کتابیں قدیم اس لیے ہم بیشتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اعت نازر فرمائی اور مومنین کو تنبیہ کر دی کہ ایسے اپنے آپ کو بحثی نہ کہا کرو قانون بتا دیا کیا کہ جس کے اندر ایمان کامل ہے اور امال سا لیا ہے وہ کیا ہے وہ بہشتی ہے قانون بتا دیا فرما میں لے سب یا مانی گم نہ تمہاری امیدوں پہ مدار ہے نہیں مدار تمہاری امیدوں پہ ہماری من امیدوں پہ اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ مدار ہے معیا عمل سو پہلے مدار عذاب لکھو عذاب کا مدار اس چیز پہ ہے مدار عذاب جس نے عمل کیا برا بدلا دیا جائے گا اس کا یہ مدار عذاب ہے اور نہ پائے گا واسطے اپنے اللہ کے شفاء و کار نہ مددگار آگے مدار ثواب لکھو مرمر صارحات مدار سوا اور جس شخص نے کیے نیک کام چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو واہ واہ مومن لکھ لو شرط قبولیت عمل شرط قبولیت عمل عمل کے قبول ہونے کی شرط کہے دی ایمان ہے شرط یہ کہ مومن ہو بس یہی لوگ داخل ہوں گے بحث کے اندر اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر نقیر کل میں نے سمجھایا تھا نا آ نقیر اس کو کہتے ہو گٹلی کے پوشت کی طرح جو تل کی جگہ ہوتی ہے ومن احسن الدینہ ترغیب ابتباع اسلام اتباع اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے اور کون زیادہ اچھا ہے بیت بار دین کے اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے واہ ہوا محب اور وہ مخلص ہے اخلاص بابا ضروری ہے بد تاب ملت ابراہیم حنیفہ اور تاب ہوا ملت ابراہیم پہ درا حالے کی ابراہیم کا دا انیف تھا بابا سب سے رشتہ تو بابا رب سے رشتہ دوڑ وقت خض اللہ فضیل تبراہیم اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوست میرے عزیز پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا مدارے عذا پھر مدارے ثواب پڑھا اب مدار وجوب تعت مدار وجوب تعت بھائی کس کی تات واجب ہے کس کی طاط ہمارے اوپر واجب ہے مدار وجوب بتا اس ذات کی طاط واجب ہے جس میں کمال سلطنت بھی ہے کمال علم بھی ہے وہ کون ہے اللہ کی ذات مدار وجوب بتا اور اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں کمال سلطنت لکھو آسمان زمین ساری تعینات اللہ کے ملک میں یہ کمال سلطنت ہے وہ اللہ بک الشہ وہی ہے یہ کمال کیا ہے کمال علم